اللہ من ڈی من من من د دا چیدی حق دد جنا چیری ہکے چند یقر آ منا فتم ویل رب میم اولی کچا و شاہی دور سالت لانو می نو بلا جاءنا من الحق و نتم و رب نام سارج را شیم بن لوال اب شراغل متا ہاتھ دارے ماخلے بنگ ربزم گا دکونی سلام جن تبئی لانے والی ہمیں شبئی پائے گی موسینی نو دا بدلا د خیست کر گون گوم ولجی نفرو و کزو نا صابل کرے پزڑ او تقسیب کرے پجادا تو ن زم دا کسان دی اور یا منولا تو ہر من تیبات ان اللہ لا يحب ایمان وال محرام پاکی چلال شرع تیرے دل مکوائے یقینا اللہ تعالی نقوق آسوک چیرے دل کے کلو میں مارک مبا حلال اکھرے دائنہ انشاء اللہ تاصل درکڑی حلال پاک الله اللہ اللذی انتم بهی مومنون او یرکو اید اللہ ناغذات چتا سباہ ایمان لرہم لا یعاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یعاخذکم بما قطم اللہ ایمان ننسي اللہ تعالی تاسو او په بی ارادي قسمونو تاسو لیکن نسی تاسو پائے چې تړل کړي تاسو د قسمونو په ځل کې ذراتن کی زمانه سلام فکفارته اطعام عشرت مساکین من وسط معات دم عليكم او کسوتون او تحرير او قوام لو كفارا ذي قسم خراق ورقولي للمسكينان و تام د درمیانہ غناچ خراق ور کہ تا در سخبل بال وشتام یا جامی دی دلس کسانو یا آزادولی د مریم فمن لم یجد فصيام ثلاث ایام کسغن امیدان دوان دی روزی در روزی بلبسیم کفارت ایمانکم, ایمانکم دا کفار دا دا قسم کڑی او مات کڑی میم اور بشاتے کسم نقب اللہ تو لونا بھی ضرورت اللہ داسی بیان کی اللہ تاسخلاح کام دد احسان و احسان یا مان وال والا یقید شراب و جواری اور بندگی او قسمت معلوم سرام دا, دی دا دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا پلی والبغضاء فی الخمر دڑکا فل خم ریول میں گاری شیتان چوائنس کی دشمنی او بہم دو شراب او تو جوارے نام سدھ کمان ذکر اللہ تم ممت اور منقی تاسود اللہ دیا تاشنا خاص کر دمان زنا نہاسو منقی تم کی دے نام اور آتی اللہ آتی اور رسول تاب قید اللہ اور تاب داری رسول کا بچ کے دلی دخال فت نام توڑ یقین والی نشت پائے کسان سیمان راوڑکی نیک گونا چڑی پڑلی شرابوں د جوارے نام ایزامت آمنو آمن سالحات کل شری زان ساتھی د شرکنا ایمان لریم آمر و بتا رہے دویم سمت تکوا منوان ساتھی رگڑ گناہ سمت تکان بچ گئی تو شبھا تو شگن نہ ہوں اور اخلاص گئی بار بندے کے بلا ہوں اللہ تعالیٰ اخلاص کو من من منہ سی تناخاز ولکی دار نہاچا سو کیر کی نام چاچ نا تیرے تقتلوا تخت سید و ایمان والو موج نخار پدا سیال کی چاس مخرمانے چاچوجر سا سونا کسکون کے دبا نے بدلا پشانت رائے چد وجلی فیصلے بری پائے بدلے سراد و انصاف والا سا سونا ہدم بالغ ری ندو سیام کا ہدیا سے رسید ان کی بھائی کابی تام یا وہ کفارئی خوراک بھئی دمس کی نانو یا برابر ددا خوراک سر روزی نی والم دادے بارا چوس کی دا سرے سزاد کا رخ بل عف الله عما صلف ومن عاد فینتقم الله منه وهو عزيز ينتقم ما فيك الا الله دائننا شكمه كدرشیم وكشکر اور ذیذ کارتام بدل موالی الله هدانا الله تعالى ذورا و بدن غسون کریم وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم والسيارام عم سعید البرما تم تمام حلال دریام اور خوراکیم دار فیض اور د پار د کافری والو او حرام کڑ شیر بتاسبان قارد وچیم سب چتاسو بے حرام کیے تقل تشروم ایرر کال خاص حرمت دے سبب دا دا پار دا دنیا دا حرمت و موہدایا اور ساری جگارتے میں لجول شوئیم ذالق لتعلم ان اللہ عالم ما فی السماوات و ما فی اللہم وان اللہ بکل شئن علیم داد دیر پار آئے چیتاس یقینوں کے چل اللہ علم نے پائے سیدنوں چیس پان کی رہد آئے کا کریم اور یقینن اللہ پار سیدنے پوئے اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم فوشي يقنن الله تعالى سخت ضعور كونك إلي خلاف كونك لرام ويقنن الله بخنك يرحم كي بما فقد كونكو ما للرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكذبون نشتاد رسول بزم باني مدرس والم پائے چار خلاسو جب خبیص, خبیص برابر نہیں حرام او حلال پلی تو پاک اگر تاجب کی واشیتا لڑے خال ساقل والوں دیر پارا چمیاب شائم یا منولا دا نشیا تو مدد بارکی ریتا جب نفکیتا سلرام وَإن عنها ينزل القرآن لكم بتا جواب دائے اف اللہ غفوریما فیکڑے اللہ چکیم جی کریم اللہ بخن کم کے, کے سبر کم کے کتال کان کبلی کھوبیاں کافی تپو سو ما دکسی الله من کوس ولا سردای ولا کی ولا وسیح فرو افترون شریت گیم ابسارویچ پریشی اغصارویچ ازاد پری خوض لیشی ہوئم یوز چوزی دبل سرام اغساروچ شادا و بچ پا رشی ہوئی لیکن دا کافر خلک جوڑے بلاوا نے دروم وَاَكْثَرُهُمُ دَادٌّ تَعَبْدَاءُ دِينَهُمْ دا بِاَخْلَامِ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَانا اَوَلَوْ كَانَ اَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اَو كَمْ هُدِيتَ وَيُلِي شِراَشَ يَا جَلَّ نَازِلُ كَرَّهُ الرَّسُولُ تَرَاشَ دیو ی پورا دے ملاحظہ جایہ مندرم پایو نے مشران مخبل اگر کہ دی مشران نہ پیدل پس دین انو ہدایت والا یایہ الذین آمنو علیکم انفسکم لا یضرکم من ذلذ اخترتم ایمان والو لازم نے بتا سبحان نے خپل ذمواری ادا کول نو نقصان نشیدر کو لیتاوصلہ گمراہی داغش آج جی گمراہی شوئی کلچ تاسو پہ ہدایت باندی ہے الاللہ مرجعکم جمیئن فینبیوکم بما کنتم تعملون خاص اللہ تاساسو کر زیدلی بیوزل نو خبر بمدر کی تاس تپائی چی تاس آملون کوئیم یا من تب نا کمل مو توان والو وسی جو کرانیستمر پوہد د وسیت گول کے دو کسان خاندان د انصافی سا سو نورک نور ساسو ن سیوام ان انتم ضربتم في اللذى فصابتكم مصيبه الموت قطاصو سفر قايب مملكيه ورثيتا وصدمه مصيبه دمرن تحبسون وما من بعد صلاتي فيقسمان بالله ان لا نشتري به سمن ولو كان ذا قربان اى صاروا يبتاسوا الى فستمان زمان ذكرنا خام خا تو گنا فاخرا حق من فیوکانی شیرش پری خبر چیری کرنا کسان بکری دائیں پائیں کسانو ناچ ہق صبت شیر پائی دا نور د کسان بنیدي مړته نو قسم به کوی بالله چې خام مخ خا زممګ ګاهه ډیر رشت دی دګوا نام وماته دنا نه زله من نه ظاللیین موږ استجاوز نهکو د حدناقیدن مخامخ ظال معوم ظالنا یاتو بشهارتله وجه او خافو انطوره د ایمانو په د ایمانیم۔ دا طریقہ اڑی رن ازیہ دے دیر تام شراط النبکئی دا کسان پشادت سرا پ حق طریقہ دا غید اللہ دے ردا وجیم یا وے ریگی ز دین نہ واپس پکڑے شی قسمون دنی پس قسمون ز دیناں و اتق الله واسع اللہ لا یہدل القوم الفاسقین او یراک ودا اللہ نام او اور دا احکام اللہ تالا ہدایت نور کی قومنا فرمانو فرماں تام یوم یجم اللہ الرسل فیقول ما ذا اجبتم قالوا لا علم لنا ان کان انت عالم الغیوب کل جی راجم کی راجم باقی اللہ رسولان ابویدی دا سرنگ قبولیت کرے شہ استاد ہوں دیوینی شاہ اسلامتا خبرو یقیناً تے خفویدن کے پوپٹو خبرو ٹولو از قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکرنے ماتی علیکو علا والدتک از آیت تکبرو حلم قدوس تکلمن ناصر فی المہدی وکہلہم کلش عبو وی اللہ یا عیسی ابن مریم یاد کا زمانے متو نہ بتاؤ ساپ امور کلش ایک ما ماتو پروح پاک سرام خبر کولی د خلکو سره په غږ د کیا او په پوخو مرکیم رالم توګل کتاب او وال حکمتته او توات دوول اننجیل خودلی او دا کتاب او سنت پس را کوزستانان او توات اننجیل مخکې دخې جولوناان و استقلو خو مننت ک حیت طې بزنی فتن فخفیا فکوو تورم ب <سلام> کلچ چې جوړول به تاله خټونه پشان د شکل د مرغې دا زما بوکم کېبلې کو اوپ شکل کې نه شباغالوتون کی, کی مرغې زما بوګماتبرې والکمه والله بره ساز نیم جوړولته د مور نه پیدا داړون نو برېوالم زما بوکم و سخې ژ موتهوینی او کله چې رسل تا مړی د ځمکنا زما بوګم فخت بنی اسرائیل بالبینات کلچ بن کرما بنی اسرائیل و جلو نام کلچ تاروڑی دم و جداد کار او کا فران دان دام مگر جادو دہ کار وی تو نام بی رسولی بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ منا شدے نام سل کل چی ماچو لاپ سر دہاری نیم چیمان روڑے پماؤ زماپ رسو دگئی مان روڑے گواہ چارکون کی مان رلا مرما سمان کلچو دے ہواری نئی سا مر آئے کئی سارا خبر آئے سوبلی بونبان خان اسمان د طرف نام کالت دائ کم اغد اللہ نے نو لو بنا شاہی مارو چوراکی زم پان ام زیاد سی بڑے خبر اوش پائے بان خبر ور کو ان کی روس تو خلکتا مریم اللہ تخراجین اولی صاحب نے مریم رب زمگ رولی گی پونگ نیو دسترخوان داسمان چشید آئے راتل پارا خوش علیم زم دا د مخقانو مشرران ل را اوروسو خلکو لم او نخ مجده بشي مست د طرف نام اوخوراکاکه کې مته دینا او ت غړخوراک کوم کو نام قال الله انی نظلو علیکم ل کوم فمن یک فرو بعضدو من کوم فیننیوه ذبو ذابل الله وااض و هدم من العالمين الله تلاقیندر لږم زده پ تاسوم چا کس کو سا سو نام یقیناً سزا بر کم دا سے سزا چا سزا میں نہیں ورکڑی چاہ تدخل کو نام و کال اللہ سب نمر آن تقل خی وی مند کال سبحان کمائے مال سلی لِي بے حق ان کن تو مرم آم چونی سے ما زما مور دوار دبند گئے سیوام ابو پاکت دار قسم شریک نام نشی کے دے مالر آئیش او دے و امزا خبر آئیش نی مالر حق دائیم ک الفرض ما گیلین یقیناً تا پی آلیمیں زکتہ آلیمیں پا غصی چھ زمان پا نفس او جی اور نیم پائے جسا پا نفس کیلیم جی یقیناً تا خاص تا خپوئے پٹو لغیب شہید فلفنی کانتر اوز خبر پری وانی سوپری چونز پریکیم نارکل تاوا سمزیت نگہ باندا کلین شہیدم ات پارسی ہاضر فین بازک ویف نا تازی الحکیم کت سزا اور قیدی لگان دا اللہ باوئی دار وزدائی چی فیدہ بار کی رشتین و خلق ترشتی آوے اللہی دید پارا جنت نری بائیگی والے دائی والی ہمیشہ بائیدی بائیگی ہمیشہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہم ذالک الفوز العظیم رضا دے اللہ تعالی دینا و دید آغن رضا دیم دا کامیابی لیشان والدان وَهُوَ ہند كُلِّ کل قَدِيرٌ خاص اللہ دربا شعی دسمان شپری کی ریم خاص اللہ پارسی بانے قدرت درن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد قول سی و دنا ذو خدایہ اور وبیت خاص اللہ عزوجیم 10000 دے پیدا کڑی اسمان ناز مکا اجوکڑی تیرے اوران سم الذین کفروا بربہم بی یعدلون بیان دا کافر غلق دخپل خلق دخپل سرانو خلق برابریں ہو خل کم تین سمند سمان تم تم ترون خلا داتے ساس پی رائشی شورٹ نام بیائے مکرکڑے ساس پارا نیٹ دفناٹا چکرر دا دولو د پارا خاص د لاسر دا لمدے خبر اس ویکار قضا جلن کی اجل الموت مراد دی ہمیشہ نہیں جو اندر بھرے مرے بات اگر قزا دد اللہ فیصل دابلا جل مسمن دا اجل نبل شاندے دید قیامت بھائی مسمن مانے دا اگم مقرر دا اللہ سرب اللہ محفوظ کے علم خاص اللہ و قدرت نو کے خاص اللہ تعالیٰ تصرف کو ان کے پاسمانو پزم کم نوئے لڑیم پپٹو خبر استاس و عالم نے پرا عمل ان چتاسو قویم اور ناجی نے خل کتاسن خاص نبدی نام مگر دی جائے نہ مکھڑا ان کی راس کی جائے اولکار فقط کر بالحق کے لما جا ہوں پھر اور پسی روڑائے عمل ہر کل چہرہ یوکین و دی تقزیب حق حق تیر شو فصاو فیاتی ما کانون بھی يصحزیون يصحزیون دلیل تقزیب انکڑے چونکہ مکھ کے خلق عمدہ یس سازون دلی شپری بانے چپری تقزی پسیدی جائے سہزا گئی توقی شروع کی زرا بشیدی تازاگو ند آئے چری اگے پورے ٹوکی کو محلک وانشان زرے بری واضاب ناشی گیم گا سم یا راؤ چاہ جاب راغل ہے ذکر ایک اس تخویف دنیاوی ذکر کی اور تخویف دنیاوی کی در انعامات اور درے حالات بیا درے دری آخل کمان درے انعامات اللہ کڑی اور مکن نعم بلے اصل ن سما بلے جال انہار تمکینی اور کڑے نر مکان تعمیرات اباد میلا زئی نرکڑ بل مکے دمرہ چیتاس نہیں درکڑی فرولا دیا سمیا سمرت تمکین مکانات بنگلے پخی پکھے بنگلے وغیرہ چی ورکی طاقت ورکڑ کے شتا سلم نئے درکڑے الی گلی باران پائی بنے پلب سے اچل گا نو بل بلا دے دنو دا دائی ناڑ گا سب لگنا پاک دائی نو پیڑ ولو ن لک فی کرتا فل میم لال کرولی گم نا پتا بانی اوغن کتاب کا نخت سے خام خاؤ لائے کتاب سر لاسو نظرین وی بادہ کافرانے دام مگر جادو اخکار والو لولا لئی ہے ملک ملک کمگا نازل کو یو ملک خام خا فیصل بو شی دار رحلادی را ملک نشی وار کے و رجوسنا اکو گرجوگا دے نی در ملک خام خا گر بندا در پشکل سڑی خا شرا سے پشکری پورے مکے نادل شو پائے کسان بانی شوقے کو بورے اذاب داغی شری پائے پورے سہزا کل جا فِي السَّمَاوَاتِ پل مم واتی ول عَلَى نَفْسِ رحمان وہ آیا دشاد پارا اختیار دیدارام چپاسمان کی عزم کم تو آیا پکلام خاص اللہ دپارے دا دالم کیا پکلان بانے رحمت دپار والے اجمان کم ملا مار مل بفیم خام خارا بتاسو روز قیامت چھپائے کی شک مشترے فهم لا ف اللہ خاسان چاوان کے چوری مان سکن ہارے سمی خاص اللہ پہ اختیار کیا سو سے آرام کی بچ پگیم او فری زروزیم سمجا اللہ, اللہ مددگار اللہ پیدا کون کے ناشنا پیدا کو ان کے داسوان مکیم ورکی نشیور نکونا نسلم ولا من من فوراکی مفلوقتا فوراکے کرے شیرے ننی ام کت دشان فرمانی شو عزابقیامت یقیناً رحم و اللہ پاکوان خاص رحم اور دادا کامیابی رام فلاش کور سے تکلیف نش لڑکوں کی دارے وا د خیرو فیضان ناگالا نا پاسی بنی قدرت لری فوق خاص اللہ تعالی رے زور و پور کرے جٹولو بندی او اللہ تعالی رے حکمتون والا خبردار نرشہ تو الْقُرْآنُ تتحدی بِهِ وَمَنْ مل وح گڑت خان دیر پارا چیل ترکم جوتا قل گران اکمت نواہ تران خاشو قلم ویلا ہوں آہ مما تشركون آ تاسو خامخا خواہ گوائی اور یقیناً شیم یقین اللہ ہمر نور کی نورال ہشترے تو آئے ضو خدا گوائی نوم تو یقیناً اللہ تعالیٰ حفدار دبند دا گیا یقینا شتاسو اللہ سر شری گوائے اللہ جین کتاب یا رفون اللہ د حسر حسون آ کسان زامن کتابر نا کسان چاوان کے چلی جان نفل نا من روڑی امن افطرال اوسوک دے دل ظالم داچانا چوڑی بلوان درو یا دروجن گڑی داغا یقین بچ کرے دلہ داضابنا داس ظالمان و من جمی سم من کو لذی نا شرک ن شرگا لذی نل بکمر شراج مکماری شرگ ساسو شریقان چاسو دا کوادی ربنا ما کنا شرگی بیا بنی بہان د ماں سے در نچی وی با فسم پالارے گیم ان کے گوڑا سروان اور ایک وہ جانا لا کلو بھی تن یو مفیہ جانے مقرر ابائے درے کلپنا سوکھ دی چپک بیان وہ یخری مغدائی پزن بانے پر دے دفوے دفران اپو گن ادائی کی میخر دن والے وی رو کلو مین کبھی نی دیا کے سمایات ترائے پورے کلش تال ناشی جگڑ کی دیتا سرام وائی دا کا دا فران مگر درو کسی دی جوڑ سے دمکن وحنا ابھی منکرے خوان اپلتیم لن تبا کی پی چل گرفلانے چو بدر شی دور جان پاکی جی بھیا واپس دنیا تج اور تقزیر میں کرے مند آئے تم پل اوے بمان والو نام بل بتا لاکل بل بلکہ کار شری آشیم چری پٹ من دو دین کے او قد آپس کریشی دنیا تا خام خارو بگردیم کولو رائکار تشدی دائن منشیری او یقیلن دی خام خار درو جندیم وقالو انہی ایلا حیاتنا الدنیا وما نحنو بے ممروسیم ادیو اینر داجون وسمگردون بے زمگ نزدیم انہی امگا دوبارا راپور تکڑی شیم حق ہا دے کسم دے پال فضپانے پودا چاسو فرکسیر لدی نزبو مل پا جا تھ سا تم کا ہسرت فرتنا فيها یقینا طان کپڑے او طلان کسان چه دروجن غنی زم ملاقات تراے بوے کل چراشی دی قیامت نا گہاں دیوئے ہے دی سوتندزم پائے کوتا ہے چکےم نا قیامت مبارک ہیں وہم یحملون عزارہم و لازورہم و الاصام عزرون نخبل اری و پوتکئی پیٹھی دخلان خبر سے مگر لبی دیا مشغلہ ساتھی دشنا پوکم جن کئی تارا خبر شرادی کی دا, لرا لیکن دا, دا, دا نا انکار مقابلے کا سرقی تقسیب شہر رسولان پائے شرائی تقسیب شو تکلیف نہ اور تردی شراغ یقیت زمگا مدر و لا مبدل لکلمات الله و لا قد جاکا من نبا المرسلین نشتہ سو بدل ان کے دا لاحظ کلموں و یقیداً ناغلی تعتاس خبرنا دا محتروں پیغمبرانوں گرانی پرتا مخڑیستان توسلے چلٹ سورنگ پلم کیم یا اندر پائی چرخی جی اشوان تن روڑی دوجری واڑی ولش داحج ماہوتا فلات ماہری ٹولہ جڑے پہرا نمکی رات ناپویا کارکون گنا انجیبلزی نی اسم ول موتاسو لاؤ سمیل یقینا قبلی الساعه خبراک سانج وہ دی قبل والوں اور کافران چ پشان تو دمڑو دی راورت کہ یہ بدلہ لا رزق قامت بما تو وقالو لو لا نزل علیہ اایه من ربهم قل انم ان اللہ قادر ان علی انزل اایه ونا لا علمون اوائی دی ولی نشی نازل دی پدی نبی باندی موجزات رب تطرفنا طور توائقی نن اللہ تعالی قادر دی پدی چرولی کی موجزات فلیکن اکثر خلق دی پوئیگی نا وما من دعبت فی الارض ولا طائر یطیرو بجناحیه اللہ امم نمسالکم نشتائی زندہ سر پزمہ کا کیل نمر گان چالو دی مگر دا متون دیمتا پر کتاب کی رئے سیم واحف پلب تبادل و لذی نیا دی دی دی گانترو دی دی جل کی سوکھ چلى گماہ گلرام آسوخ چ اللہ اگرد یا غلر پسل الاروانى کلر آئے تکم ملتا کم اللہ تک کم سا تو غیر اللہ تدڑی تو آیا خبر ہے تاسو کراشی بتا سو ذاپ دراشی تھا مت آئے سواد اللہ ناپ چاہ تو بتا شوائے کہ تا سو بلیا یاؤ تدعونا فی اکشف ما تدعونی لئے انشاء و تنسون ما تشکون تاسو خاص اللہ ترامت اس شوائے نا لرکیس تاسرا مصیبت چتا ساغت بللی کو غاڑی ای روایت تاسو پدے وقت کی حرائش تاس اللہ سر شرکان کریم تقزیب نیو منگاری سخلی سک شیتا شری قول فلم بانے دروے در ترکری پا نے متنچ دلشو نرونی والموندی لرنا کہاں تاوکی دی نومی دو فقوت آت عابر القوم اللذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین نو پر ایک رشوئے جڑے دائی قوم چھے ظلم کرو تو سفتنا دواک دارے خاص د رب العالمین بیم ائےملارکمالی <سؤال> اللہ تعالاسنا و گنا ابند شراولی تاسون سی اللَّهَ دے شراولی شروعی تاؤ دامونا انظروا کیفا نصرف اللہ آتے سمہم یسدفون اگورا سرنگے قسم قسم بیانوں گا دلیلنا بیاہم دا خلق مخاریم قل رائتکم منتاکم مذاب ضائع بغتتن و جہرتن حل جہ لکو اللہ لن قوم الظالمون تو آیتا سو خبر قرائشی تا سازا عبداللہ ناگہ رائشیم یاخار راشی دروازی نت وا کی پائے بانے مگر قومان گمگا رسولان مگر زیری ویور نام فلا خوفن چاچی مان راؤ عاملن نے نوی حسیرہ پئیون وغنین کیم والذین کذبو بی آیاتن آیا مصومو لذابو بی ما کانو یا سطون آکسانچ زمگایتونا درو جنگڑیم جخ بشیب دی پوری عذاب پس وضائچ لینا فرمانی کیم قل لا قول لکم عن دی خزائن اللہم ولا علم غيب ولاقول لكم من ملك تو زنيم تاصشصر ي اخت د خزان د الاميمشعالم بغبان أنيمز تع ملكيم إن الطبع إ ما يحائ يقل هل يطيل الع والبصير فلا تظفجرون تابداری نہ کوم سو مگر دائیں چماتوہ کے دیشی تو آیا برابر دیڑوں کے آیا بولے تاسو سوچ اور لذیف کا پری قرآن سرار چاہتا پاراش جان بچ کی دشیر کو فرنا تطر ربهم من کم من ن نہ کساندت سے مخت اللہ تالام نشت بتا بانے دائی حساب نہ صاب حساب نہ پائی بان زمواری اوشڑے نشے بت ظلم گون گنام و کالک فت من اللہ آدارے اللہ پتی بنی آئن دلہ تلا خویا پاشا چر اللہ تلا شکر گئی سلام رحمان کلچتا تراشیا کسان چی ماندری تو سلامت رام لازم کریس تاسوربان باندھے رحمت انہ مناستا دارہ مداڑی سو نمک پی تو بہست یقین کے رگو نا رحم گو گے سبل سرگا نیا چیخار تو آئے منا کڑ شیم چندگی کم دا کسانوں تاسوترا مت سو دلان سے محترین ساسو خواہشات گمراہ شو پتا کی وقت کے ہرایت والوں کو ربی وزب تم بے تو پخار دریل ما طرف نہ سر اختیار تاغیزار واڑ حکم ویس و هو خیر الفاصلین ند اختیار مگر صرف الله اللہ بیانی آغا حق لراغا قرآن تفیسل کنکن دیم قل لو انعن دی ما تسعجلو نبی لقدی الامر بینی و بینکم واللہ آلم و ظالمین تو ایک زمان پہ اختیار کے ویہا شیئی شتا سے پتلوار وارے خام خاپ پورشو بے کار زمان ساس و اللہ واللہ خپو ویخف ویابد ظالمانو خاصا نالم پری پر وان وانے سیوالا نسوک عالم نلہ پائے چپو چکی پہ ہرکت اللہ عالیم دے پہ پڑھ الیم دے تفصیلی سم سم حکوم ساسوش پیم عالم نے کارو چکو تاسو دروازے تاسو لر خوب نا بدائے دیر پارا شی پور کل نیٹ مر بیا خاص اللہ تصا سور گردے دلی بیا بخبر در کی برد دبندگانو خبلونا اور علی بطا سبانی کی ملائک ترائے پورے چکل راشی او ساو سمر ساخلی داغنا ملائک زمونگا و حالدار اغی کمی نتید اللہ پو کمکے ثم ردو اللہ مولاہم الحق علا لہو الحکم وحو آسر الحاسبین بیاب اگز دولی شیدہ خلق اللہ تام شمالک دے دے ٹولو برشتام اشتیام خبر شیخ خاص اللہ لرد اختیارم اور اللہ دے دے ضرد حساب کنکو نام قل من ینجیكم من ظلمات البر والبحر تدعونہوں تذرام و خفیام لئن جانا من هذه لنكونن من الشاكرين تو اسو تاسلا نجات در گئی جب تک الیف و دوش و دو دریا انہوں نا چتا سور امدس او اواتام وا عجز او پپٹام کبش قوم لنرا جب مصیبت نا فام قاشوبم د شکر گزار ہو دا بلکہ دا ہر غم نم تک مصیبت نجات درکی نجات کل قادر والا کم اداب قبا سوال فن سرف اللہ تالم یفقی کی پتا طرفنا یا لان دود ترفنا سکم شیان یا, یا گڑبڑ کی تاثر مختلف خیال والا ڈلے لال یف ابھی قوم کام بے وکیل وإنكار کی ذرا ہی نہ ساقم حادرہ جدا حق دیں تو اذنم پتا سبانی ذموارم لکل نبئ مستقرون سوف تعلمون دار و خبر دپار دے وقد پورا کی دلوں اور زرہ تا اسوں پتہ چائی مشغلی گی پا پیترا سرا پایا تون زمگانت نا مخواڑ ومک ظالماننا تکوا ضکر يَتَّقُونَ مِنْ مرغ مِنْ سردی نتو ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ نشتا کسانو نشت پائے کسانوں چی دا دا حساب دے حس کسان نہ حصے مار لاکن پریبا نے نصیحت کا دنیا اوپری کسان چرزول اور دو ککڑی دی لڑائیں دن دنیاوی و ذکر بہیاں تو صل نسوں بمان کسبت لسلامن دون اللہ ولی و شفیم او بیان کدی تو قران اسنا چ بن پارسیو نفس وسوال دا نے بادامن سراشی ذکریم نبی دی لڑاں دالاں نہ سوا سوگ مددگاروں نہ سوگ ہر جرمان قسم جرمانہ لہ شراب منہ آزاب بما با یخر دیر بانا اسکلی د یشید لو بونم عذاب درناک وی فسولایش دی کفر گئی قلنا دمومن ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقبنا بعد الله تو ام رمضان استعوذ بالله من الشياطين جن نفرق قول شيء او اگر زمگا و و آیا اگر پپلو پند باندے پس ن چلاں دا کران آیا شوب گا پشانت راوشا چڑبڑ کڑیا گلر شیتا نانو پملکی پسم کی پدا سیانی لہو سابو یو نوئی دد مرگ لاسکینگتاً ہدایت اللہ ہدایت دے حکم کرے شے منگتا دے خبر جی خلا سکو مونگا خاص رب العالمین وعن قيموا الصلاة واتقوهم وهو الذي إليه تحجرون وخكم شعر ممتع شباباً جيكو إيدا معنظوم ويركو إيدا اللعنة وخاصة غطب التعصير يو ذكرشين وهو الذي خلق الصماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق عالم الغیب والشهادہ وہو الحکیم الخبیر او خاص اللہ زادت پیدا کری اسمان نازمکا دا حق کارکنو دا پارا او کلا شوبو اللہ چھ پیدا شیندے و پیدا شیبیا داو اینا دا, دا, لہتا لہتا دا اللہ تعالی درشتی نیم او خاص اللہ درا بادشاہی بھائی پارا چھ پوکے بوشی پش پیلائے کے عالم دلہ تعالی پہر پٹو پارخار ابراہیم السلام پلا چورو آئے سے بوتان لڑا حقدار بند گئے یقینا تا پا نوری سے را شیشی دید یقین کا کو نام پلم جنا کوام ربیم پلم کا پانپا دستورے دیشیم ارکل خدای دوارا پٹی دن کی خلک فلالم یا زمارب کے دیشیم ارکل چاہ دو ایل کمات رب زمار توحید خام شوے شو گمراہ فل ماراشا جتنا کابی ہاضا فل شریق ارکلارنا کئیتا سم آرب کے شی داربدنی ارکشیاں پڑ یقیناً زلزارم داغنا چتاسو شرکان جوڑو ہے اللہ سلام انی وجہتو وجهیا للذی فتر السماوات والارض حنیفہ ومان من المشرکین یقیناً گرزول رماخ پل مخ خاصا غزات تاشا وال پیدا کری اسمان نوز مکام لکن پتوحید بانین امزد مشرکان درلنان ربی شیا وسیا اوربی کل شام افلا تو باسورو کو سو ماسر اباس قیم و توحید الله کی ہاں دالہ ما تا خود لے توحید بدلینوں اونے ہری ٹکر ہائے کسان نا شتاس اللہ سرے شری گائیں لیکن کوڑی رب زما سشے گا بمہ ترسیم راگے کڑے زما رب ہرسی نہ بخل علم کے اے ولید اسو نسیت نالے نا شلاسر شریکی گرا دِتاسو شریکی الاس راغ سو چند دیرا لیگ لیے اللہ دائیں پر شرکت سرا پتاسمانے حس دلیل د یوں ددواڑلنا دا حق داے دبشک دل ادا زابنا کتاسب ہوئے گئے الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون آگ سانچ ایمان راوڑے انی ڈٹکڑی دخ پر ایمان سرا اسو سم شیر دا کسان دیل لرا بشکی دل دی دا آزاب دلانا اور دیلی دی پورا ہدایت من دن کیم و دل کا حجتنا آتینا ہا ابراہیم علا قومی نرفع درجات من نشا ان ربک حکیم علیم اور دا دلیل و زمگا دا توحید ورکڑو منگا غیبراہیم علیہ السلام تا دا قوم پا مقابل لکیم وَرَتَقُونَ نَادَرِي دَاهَجَ عَجَوَالُ يَقِينًا رَبِّ سَاوِ حِكْمَتُنْ وَعَلَا الْعِلْمُ عَلَيْهِمْ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ دَاوُدَ سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نُنْزِلُ الْمُحْسِنِينَ اوبخل منگا ابراہیم السلام تے ہدایت کرم گدایت کرو دین ادولا داؤد السلام سلیمان علیہ السلام عیوب علیہ السّلام اور السلام،, السّلام آرون علیہ السلام طول تم ہدایت توحید کو دازے محمد اور کو ہے ستار کا ان کو تام و زکریا و یحیی و عیسیٰ من الصالحین دازے ہدایت کرم زکریا علیہ السلام و یحیی علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام تعالی طول پورا نے قانونا و اسماعیل و فضلنا للعالمین سے ہدایت گا علیہ, السلام، علیہ السلام علیہ السلام یونسلام تا فیم و ہدنا ہداڑا بازو دب لارا نو دریتا ہدایت کر ہدایت دا ورکی دا هدایت چې چله روواړی د بند گانو او بالفرس کا شرکے دغیں بندگانو پیغمبرانو خام خام برباد مخا بربات بشي د دی نو مععملرونا شری کړیم اولاقل الذينا پناون کتاب او حموننو بوه ف خوو با او لاے فقط وقللنا بها قواً ل سوبح میں دا کسان غوش ورکو مغائل کتابونا اپوئے ددین او پیغمبر اے نکہ انکارو کی ددین دا, دا موجود کسان یقینا توفیق ورکنے مغدائے دا من الودا سے قوم تاشنو پائے بانے اس قسم کفر کو کون کی اولائیک اللذین حداللہ فبہداؤں مختبئ قل لا اسلکم علیہ اجرا ان هو الا ذكر للعالمين دو پیغامران غیث الله ہدایت کڑو دیتاں ددی په ہدایت بس تم تلکوام وازن وان تاسو نه پد بیان د ہدایت باندې جز مزوری نده دام مگر نسیت د پاره ټول خلق وما قدر الله حق قدره یز قالو ما انزل الله على بشر من شيء كل ننظرل کتاب الذي جا بمونسانور دلل الناس تیاو نهون قراتې س تبددونونه او طفونه کصران قدر نے کړی د خلکوو د الله لااء قدر دغ کله چې دي ویللیري نهې نازلړ الله پهاس بندبانې حصاحم توو چا نااز کړړی هغه کتاب چې را السلام رناہ دائے تو دا پار دائے خلقوں تو تا تاسو آغیل راسی پاری سی بارے تکارکو تاسو بازے ہو پٹھو لمدیر و ما لم تالمو انتم ملا باؤکم خودلشو تا سپری کتاب کے آغا حکام چن پی جندر لمخ کے تاسو نس تاسو مشرانو قول اللہ و ہے داخنا زرکڑو ثم ذرهم في خوضهم يلعبون بأفرد ديل رائش ديب خلق باطل كمشغولهم وهذا كتاب أنزلنا مبارك مصدق الذي بين يدئهم ولتنظرهم القرآن من حولهم والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم ولا صلاتهم يحافظون دا قرآن يو كتابهم نازل کرے ہوں گا دے نہ دلکڑے مونگ دے نہ برکت نہ ڈک دے تصدیق ان کے رائے کتابوں کے تپد سرام اصل نقل و تا ٹول چا پیرا مخلوق تام اور آسان چی جی مان پاخرت لریم مان پری کتاب لریم آئے بفل منظن بانش گیری گئی جوڑ بل دور یا وی چت محکم ہال دا وی کڑ شیر تا سوک شی وئی را چلے گلے ظالمانختو دمر کی ملائک بخلا سن دیتا چرو با سیدا روا الماون کنالدر گیشتا چیتا خبری بلوتا سو داغ دونک مونا فورا در و ترخم کم و شفا کمزی نظام فی کم شرکا بھائی نکم مزلہ کم کم تم تجمن رالے تاس مائکی آواز لک سی پی متا تاسو او پرخدل تاسو هغه معلونا نے متونای جی چې ممنتسوله درکلو رو د شاگانو خلوونه ان ن نو موږ سا سره تا تاسو دعوا کولا چې جی دیری په تاسو ککی یقینا یقین جدای را لاستاسو دی درمیان اورک شوستااس ونا هو چې تا سکم داے کوول ان اللہ فال دا مرنا اور حقنا فالق الاصباح او جعل الليل سكنا و شمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزيز العليم چون کے دےد سوان جوڑ گنےش پاس وقت آرام ان نور میں تہ پار حساب دان داز دا عذاب تشری زور اور عالم نبارس ویلکم جوکڑی سا سپارستری لارو مے پائے سرا پتیہ دریا تفصیل سر بیا نا تنا قوم دائ چلریم دے جی تاسو تاسدام سال دارا دا زید قراری دے و زید عواندین یقیناً جدا جدا بیان قوم دپارا چپاقی جی قد بان پویگی سمرجنا مائ بار کسم نوری ما بن رو باسو ماشو بٹ نہ دانی چیوانی مشتب او او اور پیراکڑی منگا کجور دائی د کسور چکن نزدی نژ اور پیراکڑی ریسلی منگا باغ نا رانگ روسلی منگا خون ا نار دے یو بل پشانتی دی پا پانو کے اندی یو بل پشانتی پا میں ہو کے انظروا الہ سمرہی دا سمرہ وینعہ انفی ذا لکم لائت اللی قوم یومنون اگرے او میں اود آتا کلچ میں مورک یو پو خواردائے میں ویتا یقیناً پڑے کے دیر دلیو نشتا قوم دا پارا چیمان لریم و خل و تلا پارا شریقان پیریان خالداں چل پی راکڑی پیریا نام اجوڑی دلہ تر بدروغا زام نورا بغیر سرد نام پاک لے دا نشیا بیا بدیو سم واتی کلو صاحب وخل خول شہو دزم پی سرن کم کھی شیتا گد پارا ہات پارخا اور پیدا رہے ہر اور غاب پارسی بنے لم لریم هو خالق و کل فاو دون وال حقدار دبند گئے مگر پیدا ان کے دہارس بندگی اغل خاص گئے آرے بارس زبان نے زموالم لا تدغو لبصار و هو یذغو لبصار و هو اللطیف الخبیر نشیر اگر لللہ نظرون ذخلکم و اللہ تعالی راگیر و الی نظرون لرا اگ بارک سزون علیتم گرے اے خبردار بارسم قد جاءکم بصائر من ربکم فمن انفصرا فلنفسه کو منال ہا وفی یخنسی تاستا نراہتاسو دبد ترفنا چاچتے نویاسیکڑانے لوشیڑ پاش نو بال بد ویم اجنیمست پارا بچے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْعَيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَصَّا وَلِنُ بَيْنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ دا سے قسمان قسم بیانوں گا آیتنا ناقبت داریش دا خلق وئ داتا دشان اللہ سلے رہی وداتی دا, دا, دا پارائشی مگے بیان کو آقوم دا پارائش علم لرہی اتبی ما وحیئ لیکا من ربک لا الہ الا ہوا وعارزن المشرقین تا بيداری کوتا ہے جو ہے کڑے شے ذات ساتھ رب طرف نام نشاخ دار دبن دا دے مگر اگر ہم خرواہ المشریکانون ولو شاء الله ما اشرکو وما جعلنا قالهم حفیظا وما انت عليهم بوکیل او قال لا غفتنوا شرک بنو کڑے خلکو انہیں غزو الی بن غفدی بان ساعتوں ان کے انہیں تبدیبانے زموارم ولات سبزی فب آگریزل ما تائ شیوتر مسلان سی و کنی دنزلو کلا تپ دشمن بغیر ست پوئن کزا کزمتی ملارب نیا دس اے ڈولی کریم گا ہر پلب طرف تدری اور خبر بکی پائے ملون چیری گئی واک سمو بلاہی جہد لئن جاتم آیت قل انما اللہ وما تو مایو اذا کم من نہائے اور کسمون کیر مشترکان و پالا مضبوط کسمون زریم کشر رائے شدی توجدا شدیم خام خادی بان روڑی تو یقیناً اختیار دموا تو خاص اللہ سر اور ایمان والوں دامو جدا چکل دا خل کی وم نمنی و نقلب و نقلب و اف عدت ہوں افسار کمال مہون واڑو راڑوں گا دری زری سرگنا زگ شری مان ند راوڑے بڑے بنیال اری دودھ رام پے دری کے گڑبڑ بویم